فضرت کی پھر سرات فضرت غرض بلاڑی فضرت سرات سراتے تو فضرت سرات النبی صلی اللہ افسر مذاق شمارا بزام تنسود تعمیمی مذاق مارفت کے بہتر دے حالات اور اس سروات بار فضرت سجود کی راضی نم سر ترافہ ارکان اجزا کی کثرت رکو بہتر دے کر تر کیا بہتر دے منتظب آہنابت بنا بشہرتار سے تر کیا بہتر دے اور شعبہ کثرت بہتر دے تو ذکر کریں لیکن راجہ تفصیل دارے ذہنا دا فرض عام بنا فد روایت قصد روایت مامن حاف دن یزن اللہ رف اللہ العبد وہو رات بہوسا فط اللہ سجاب رقم و کما قال اقرب حالت کا حالات اللہ تحالت السجود دے اخربارت بہانا تذہ کے اللہ تعا حال کے اللہ نے خبل احناف کری کہ مہر زادر چکم یو جوس پاجدا کی بہتر دے کثرت کثرت اللہ حدیث مست احناف مسد نسر مداقع کا ذکر الاد مانا کم یو جز باسلا نس دے خلاف جیسے شعافیوں نہ نس دے اگر زیادہ زیادہ دلالت فضرت بانے گی حالت نہ خور دے نف سے فضرت بانے نفس نف فضرت بنو رائزہ بانے اور مہرضا فلغ دے سودات ادبی ذکر کئی تو مابیندر وادی جدر جی ذکر پر فرحاس کیا ہر حیثیت قرآن ذکر کی ذکر بہتر دے دونوں رس کارنا ذکر قیام محل تلاوت کیا پر سجود بانی او توازو پر سجود کامل حالت تو توازو دے دو توازو پر بے سجود بہتر شو دو بی بی دو دا محل چاہل تلاوت دے ابز روزگار کیا بہتر شو اور سجود توازو دے رضا دے بجن بجن بہتر شو او اللہ جنت رکھتا جمری دخائد نذاذ شب شب زمان علم علی زمانن طویلا وحجرنی مریه ساتھ جواب ایرانہ کہ فلھا او گفت او نے زمان او گفت وا بے ودا ما تاو قاتل سو جگہ دار پالے کبھی سجود لازم نے فتاو آری سجدے کول آنے کبھی سجود لازم نے فتاو آنے سجدے کول سجدے لے ریکو بہننے سمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مارد رضی نبیر صلی اللہ علیہ وسلم نے چویلی مامن عبدینی شذر اللہ سجدہ نشتے پاندا کہ خارس کردہ اللہ رفا رسجدہ کی اللہ رفا اللہ بہات ریتن کتی اللہ فسبب دیمان دی درجات کمیددن فسبب دیمان گنا اندہ سبب درف حد درجات او د حق السیعات آ رمیدان تدینے بعد ملاوشن دابد درجات سفزار دوہا گرن دی دیمت سیدف حسوکو دا دا سمرا توخ جل اللہ فیلا کی وانا من جنات النعیم طال عليك بالسجود لازم نے بتا بانے سجدے کو الفین سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سرہ کو پرہ کی تو سوا علی کو الفین سمیت رسول سے اپور ما من عبد یذل لا زین دار فلو بہ حضرت ہتبیہ بیہ خدیجہ تن وہن باب روایت ہے نبی روایت ہے باب سوالی بعد مدابہ حالی سوالی بعد کتاب کی کتاب اما اما رکھاس بہتر بہتر سرور رکاتو مندر رکاتو مندر رکاتو مندر رکاتو کی اور سرور جی موصوف او در نو مختصر مگر یو یا برات براتے کوئی پی ہوگی رکاس ہوگی اگا رکو گر میں لو شخص کذای فرمایا کہ جاغت فاری وظیفہ معینہ دام مقدار معین دے جس میں بس سفارہ سفارہ ہوئی فقصرت الرکای و سجدہ فی ھذا حب و ریہ در وارد رکوع و سجدہ کدی بعد بدل شخص کی زاہی کین محدودہ ما تا ان چدی دغا سفارہ مثلا مثلا فقڑ رکعت نے کی فضیلت چ بد رکعت کی گئی غلط رکعت نے بھی کی حذف کی نہ نسو کی انو یا تعالی علی حن کو در طول سم پی موسو دے دھیان طول تول قیام سا او سفا باللیل او سفا تول قیام و اما ابن نهار فلمتو سب من سراتی من تول قیام ما اقم کی موصوب دے پہ